الحمد لله علي عن شبه الم توصل سلام مدن خرینسی اجمائی واجئ من بسم الله الرحمن يُنْقَلُ الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ أملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وما دعى على النبي يا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا زوك شوكنا المحبتنا الصلاة والصلام عليك يا سيدي يا رسول الله الملك برو الصلاه يا, يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين خبر گا فل اپنا butter کے وعدہ نال اپنے معبود دے بھول گئے اصل کے وعدہ نال اپنے سارا بربکم میں ساری روہاں نے کیوں نہیں تب دھر گئے روح منی لگن جد جسم آ پنجرے ہے کرائیے انکار کر بیٹھے روح نے تسلیم کیا اگر روح جسم بھی تسلیم کر لیں کوئی جسم بھی اپنے رب سونے تابے داری تو کدی بھی دور نہ ہو و اس منظر شاعر نے اکس بند کی ہے بھل گئے گرگے لا داہور پور یاد کری رہ جاسی آدھے پلچھی تیرا اُڑ جا سی خالی پنجرا رہ جا جاسی ات پرچھی تیرا اڑ جاسی آر سی گھر چھو اصلی گر نا یاد کر آر زی گھر چھوڑ دے اصلی گران یاد کر بے خبر شیروڑ پیچھے ہاتھی اف سو افسوسی ملے سے توڑ افسوس ملس قبر خبر جان تیری اٹدار سران یاد کر ی خبر بچ جان تیری یاد کر بے خبر ہر اپنی رحمت دی دائمی پناہ جا عطا فرماوے اور قبل از موت موت دی تیاری دی توفیق عطا فرماوے سالانا محفل شریف ثواب دے حوالے نال منعقد کی گئی ہے خال کے مولا اس محفل نی بار گاہ قبول فرما کے مرحوم کی بخش شمو اومنو بڑیاں چال بازیا ظلم دے دے اور انتہا غزب دو وجے کا ٹائم دیا جی میم دو دوتا گیا تو ظاہری بارہ بجے دیا ہے وہ بارہ بجے جا دیا بارہ بجے والے سنگھی جناب آستہ آستہ ہوں تشریف لیا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پتا ہے یہ ساری قوم بڑی سیانی ہے وہاں پتہ ہے وہ بارہ بجے جو ٹائم دیا گیا بہ لمبی محفلو سی تو چار گھنٹے ہو سکے چار بجے دعا ہو جانی ٹائم بارہ بجے کا دیا گیا تشریف ہونے لے آ رہے ہیں کئی اکھے جی مولوی لوگ ٹائم دے پا نہیں گئے میں پتا طریقہ رکھا ہوا اپنا میںریف جائے دعا یعنی چار بجے دعا ہونی ہے بارہ بجے محفل شروع ہونی ہے چار بجے دعا ہونی ہے دعا ٹائم چار بجے بندہ تقریر شروع کر د ہوں دی. دا مطلب اتنا لوگ تو جناب تنگ آ گئے اور دور ہو گئے کہ دین واسطے تھا کی ہے جی سانوں مولویا نہیں دسیا دین نہیں سکھایا اتنا چاہل رہ گئے تو یہ کسور قصور کسور مولویا کا ال قیامت دن آکانے بھائی مولا سونا سانو تو کھ دسیا ہی نہیں تو میں آخیا جتھے تھی ہوو گے ان شاء اللہ لذیذ دسا بھی ہی ہوا گے کائنات سونا نہیں لگ یہ سڑے نہیں لگتے یہ دسی ہے کی وقت آ گیا سونے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمان على يفرون من العلماء زمانا سید زمان ان قریب ان قریب میری امت زمانہ آئے گا سوفا سین کریب دس سیعتی زمان علی امتی یا پھر روح نہوکا ہا سونے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آگے گا لوگ علماء تو نس گے فوکا ہات نسن گے تو نسن گے اس زمانے دے لوگ دیس گے مولوی تو نس گے قربان جا میرے سونے نبی نہیں گی فرمایا کر کے دیس گے کیوں خدا دیا بندیا خدا دی قسم کر کے آنا جنہوں دین کی لوڑ علماء تو کدی نسدا نہیں اتہ لگتا ہے کہ لگے کیونکہ قدر تین دی ہون والے آپ ہی آ جی سونے لبیلے یا پھر رو نہ من لو لما کہا فرما کے کہ اس زمانے دے نو دین دی کوئی قدر نہیں ہوگی تاں کیوں دین دی قدر نہ ہو بندے نو دین والے آن دی قدر بھی نہیں آتی دین دی قدر تو جدو بندے دین دی قدر ہوسال دینا जे जनाबे वाली किसी बंद दुद्ध की कदर है दुद्ध की कदर है वो दुद्ध देने वाले जानवर की कदर आप ही करेगा प्यार महबत आप ही रखेगा क्यों पता है जे दुद्ध खालिश लू ही ला पकड़ी तू लाया भेड़ तू लाया मछ गां तू ले हूं उन्होंने इना जानवर आप ही प्यार होगा क्यों जनाबे वाली इन जानवर प्यार की वजह दुध वजह प्यार का सबब दुध दुद्ध की कदर कर वाला दुद्ध की वजह नाल जानवर इन्हों दुद्ध दे इन वाली कदर प्या कर दई खुदा बद्या जिन दुध की कदर ना हो जिन्हू दुध की कदर ना होेगा यार मजगा यह भेट बकरी घर वालनूरा गंद घर वालन चंगा डब्बे ही पी लिया करा असर डब्बे वाले तुजारा कर लिया करा वदके जाव हूं जनाबे वाली तेन की पता है डब्बे दे दुद होर पला जे दुद्ध भी है तो पता नहीं है खाद पता नहीं खाद जना जानवर शायद खुदा जानवर जनाबे वाली गोहा करे कूत्र करे पिशाब करेगा सारा कुछ कबूल क्यों इस वास यार दुद्ध ते ہوں جن بندے جس بندے دین دی قدر ہوئے گی وہ آخ گا کہ یار مولوی مولوی مولوی کھانے بھی, مول بھی, مول بھی آئے پی جنابے والی ضرورت نے یہاں بھی کئی ایب نے یہاں بھی ظاہری کئی ایب نے تو جنابے والی وہ چیزوں سے نگاہ نہیں رکھے گا وہ آخے گا یار جو بھی جو بھی, جو جو بھی, بھی, بھی ہے جو بھی ہے بتقد بشریت پر محبت تے دی جنوں دین دی قدر نہیں وہ جنوب دین دی قدر ہی نہیں تے جنابے والی مولویاں تو آپ ہی نسنی خدا دی قسم کر کے لگتا میرے سونے دی مراد دے لیں بچ دے لیں بے والی نفرت والیاں تو بھی نفرت دے لیں اج ساری قوم دی زبان تے یہو ہی نار ہے کھا گیا مولوی لے گئے مولوی دا گرد مولوی تے، گندے مولوی مول اے اے وجا کوئی اصل نفرت دین نالے تا دین والے بھی جنگے نہیں لگ اصل نفرت وہ لوگ بھی چن نہیں لگتے کہ جنہ کا تعلق دینا میرے سونے نے فرمائے مولویا تسو یہ نہ بچو دیا حداں بیان کرتے ہیں یہ کہو شرابا نہ پیو چوریاں نہ کرو بے حیائی نہ کرو بے غیرتیاں نہ کرو فلم ڈرامیاں مگر نہ پو نماز پاسے آؤ نماز والے پاس آؤ مسجد والے پاسے آؤ قرآن والے پاس آؤ چوریاں ڈکیتیاں کرو.. نہ کرو فساد تنگا نہ مچاؤ و غارت نہ کرو गर गया, गर वाली सानू कर दे کر کے آنگے جناب والی سان پاپ بند کرتے قید کرتے سان جناب والی والی قید کرتے نسو میں ہو بارے تو نہیں جانتا پر قربان جاوا اپنے بزرگوں کے بارے ضرور جاننا وا اج ساری ساری مخلوق یہ مولوی بھی پیر بھی چشتیا بندہ پوچھے ہوئے کیوں آخ جا باری لگ جڑ پیچھا لگ گئی کوئی نو بیان کرتے نو جناب والی دین دا راستہ دستے نے انہوں فڑ پھڑ کے دین راستے تھی باقی, باقی کوئی آخے نہ آ کے باقی نے تو مجھے پتا کوئی نہیں پر میں اپنی کنی سنیا مولوی بھی یار باقی جو مرد کر لو ایک تو تچیا جی اکھے کیوں اکھے یہاں دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے دیاری آپنا نظر آ غیر نظر آن او بیان ہو جی سونے نبی نے بیان فرمایا سانسے تک پہنچا جناب والی کریبی نے پیٹ صاحب مولوی صاحب یہ ابا لوگوں کا دین کوئی تعلق کیوں سا دین شخصی نہیں نہ نا رب رسیا قانبر کو مولوی ہوے میں, ہو میں کو پیر میں کوئی بادشاہ ہو با کو جناب با وزیر ہوگی مشیر ہو, جو بھی ہو سب لوگ اقبال فرماؤں فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود تو ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود تو نہ کوئی بل درہ نہ کوئی بل درباد بن آمد... وقت آ گیا دین تو اوی ٹائم جدو مول بھی ادان پڑھ لینا کلا مسی دیکھا ویخ رہا کوئی آما کرائیے پر جان سن لوسری گلی بلا کے جان مت مول بھی ویخ لو تو بلا لو کہ یارا جا نماز پڑھ لیے خدا کی قسم کر کے آنا مسیتہ نالساؤ حال کی مگروں گیا نا مراد آ تین شرم یاد نہیں آنگر جڑا ہے تمہوں جنابے والی کھلا چھڈ کے رکھا ہو جائے آ مسجد کی صاحب جان دو چی سان جانور اکبال فرما اکبال فرما اکبال فرما مسجد مرسی ع ہیں کہ نمازی نہ رہے مسجد مرسی عاں ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب او صاف حجازی نہ رہے سونے نی نے فرمایا لوگ نس گے فکاہیاں ڈرنگ گے قیدا تو ڈرن گے حداں ترن گے تو ماں فوکاہ مولویا تسن گے اج تھی قوم آدھی ہے اکے جنگ داشت کرتی ہے داڑی والے بچ کے رویہ جی خدا سمگر گیان آؤ میں آخیا جی مولویا تصل دے سی یہ تو نارا نے آخر انہوں نے آخیا قوم تو بچاؤ جہاں جہاں دین تکے وق رکھو او نبی پاک وابستہ لاکی قوم ساری قوم ان چلاکی دا شکار ہو گئی یہ ہوئی ہے کام ہی یہ ہوئی ہے دی والوںگ بچا کے رکھنا تاکہ مت کسی کی خبر لگ جدگے جا, جا مونے نبی نے فرمائی جمانہ آ گیا فرمایا ان لوگوں سے تین دا بن گے بولتے نہیں درد بول تین قسم کے اداب آداب پہلا عذاب ملا ہو سلتا جابرا پہلا اداب رم بھیجے گا اس قوم ظالم حکمران مسلط فرماوے گا حکمران مسلط گا خدا دیا جی ویشی درندے اسلام دے ایمان دے دشمن ایمان دشمن رب دے قرآن دے دشمن ادا مہولا سونا فرما نبی سونے نے فرمایا مولا انہوں کے اتنے زالم کمران بھیجے گا جی سڈے اتنے مسلط ہوئے پے نے ادا کی قسم کر کے نا وہ جہا زال مٹ رہے پاکستان بن جہب نے فرمائی دوسرا ادا روزی اٹھا لوگ برکت اج ت پچھے لگا جا گرد ایک فرد کما سی سننے بڈے بڈیاں سما پہلے تھوڑی برکت اٹھی ہے بڈے کماؤن لگے بڑھیا جدو پوری نہ پی انہیں آخیا و کرما لیسا بھی اٹھو شابا ہوں کام ہو گیا ہاں گے, کوئی دفتر کنیکٹر گئی کوئی, کوئی, کوئی جناب والی دفتر کو, دفتر, کو, دفتر, کو, دفتر, کوئی دفتر کوئی تھا ایسی چھڈی نہیں وہ جتھے اے نہ کھڑوتی ہوے تباہی دی پوری مشین ایسی بلا ایسی تو جدہ منہ جہی پاس لگ جائے ہی نہیں پھر بھی پریشانی لکھ لوڑ ارباں جناب سونے نبی نے فرمایا تیسرا عذاب اور خطرناک خطرناک اور تیسرا دے وے جدو مرن گے بے مانو مرنگ مرد تھی سمجھ آئی سمجھ آنی کہ جے بندے دا خاتمہ بروا ہو جاوے تو بندے بنتا کی مولا سونا دے دے سوا علینا واستے ام صبرنا ما لنا سبر مال مخ برابر ہے تسا رو سبر کرو سبر کرو یا رو پو تھے واست برابر ہے قربان جا روایتی چاہتا روایتی چاہتے وہ جنہ واسطے چارہ نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی ہیلا نہیں کوئی بہانہ نہیں پھر سدا جہن میں سدا جہن میں یہ خاتمہ پورا ہو گیا خدا نہ خاصتا یہ خاتمہ پورا ہو گئے کوئی چارا نہیں بن سکتا قربان جہنمی دس ہزار سال سبر کر بسونا ماتر بسونا ساری فریاد قبول چ فرما دس ہزار سال سبر کر بنے گا مڑ کا سدار سال رو نہیں بنے گا مڑ کا سدار سال آخر کار جنابے والی آسمان آسمان کے اتنے انہوں ایک بدلی نظر آئے گی بدلی نظر آئے گی اپنے اتوں ایک بدلی ویخ گے خوش ہو جان گے بارش آ رہی ہے دی بارش جناب والی سپاں شروع ہو جائے گی خو پار شروع ہو جائے گی جا خاتمہ ایمان چنا ہوخش کا کوئی دریا نہیں بن سکتا بخش کا دریا سفارش سفا حق جی قبول ہوئے گی جیدہ خاتمہ, ہوئے جی خاتمہ ہو گیا گل بن جائے جی خاطم ایمان سے نہ ہوجو نہیں یعنی نظام نفرت کرنا دین دے, قانون نال لڑنا جھگڑنا اور دین دے فرائد واجبات نرک کر دینا اور دین نو حقارت دی نگاہ ویکھنا خدا دی قسم کر کے آنا ایسا بندہ ضرور بےمان ہو کے برتے ڈر کوئی نیش ای سارے جنت چار دنوں کی گل ہے مڑ جنت چڑ جی من کا بخاری, بخاری, بخاری میرے سونے نبی نے فرمایا فرمایا الا اللہ میرے سونے لبی نے فرمایا فرمایا ہے فرمائی فرمائی آخری کلام آخری کلام کلما ہو جن تیج دخل ہوے گا کی مطلب کلما پڑے اپنے مولا سونے دے مولا سونے دے او دی او دی, او دی آواز تے او دے بلاوے نو لبے گا تھے یعنی آخر دے اندر آخری کلام کلمہ ہو دے استباد کو گل نہ نکلے تھے روح بخاری بھی روایت توجہ ہے ہاں جی اب پہ گلے دکاندار لوگ دکاندار یہ بنایا کہ مگر بی بال مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکانہ نہیں ہے انہوں نے انسانیت اسلام دے نال دکانداری والا ہے یہ انہاں دی تہذیب تے چلے نے انہاں علی صفت نہ جا گئی پر صدکے جاواں نبی سونے نبی دین کو بھی لکاوے نا دا محافظ جو یعنی مرد کلمہ نصیب ہو الجنہ بندہ داخل ہو جا اس روایت دا مطلب کلمہ پڑھ کے جہنم جانا ہی نہیں سیدا جنت گا محدشیل فرما لے پرمایا جنہوں مردے ویلے کلمہ نصیب ہو جاوے پرمایا جی ہے گنہگار گار فاسے جب مریا ایمان پہ جائے پہلے اپنی سزا پاوے گا دی سزا بھگتے گا جہنم جا کے جناب سزا بھگت کے صاف ہو جاوے گا رب سونا اتوں کھڑ کے جنت چ پاوے گا تیری واجت آئیے جہنوی ہو جہنوی جنت گیس گا نشان ہو تے ایک کالا نشان جنتیاں نو پتا لگ جائے گا کہ اے جہنمی لوگ یعنی ہے بندے بڑی انہاں دے انہوں تے متیا رکھیا جائے گا تاکہ یہ اپنی کیتیاں ندامت ہو بغیر سداگارے جنت نہیں جا میں سدکے استمبا مسلے کھنیاں آئی کھڑیاں نے تھی دا مانا یہ سمجھے بیٹھے ہو کوئی جن کوئی جانب نہیں کوئی سدا نہیں کوئی جد نہیں یہ میں بغیر پچھے حساب کتاب تو بغیر جنت ٹپ جائے گا یہ تو گل ہی نہیں یہ گل مولا کا قرآن فرما مولا سونا فرماؤ فرماؤں سون فرماؤ فرماؤ در روتل مل مس کال روتل شروع اگر کسی درے برابر نیکی کی دی جزا ملے مل گی جی کسی ذرے برابر برائی کی دی سزا ملے مل گی جی سدا لگی پتا لگتا ہے اتے زرے دا بھی حساب ہونے ہے اتے زرے کا بھی حساب ہونا ہے اتال چھوٹا بھی گا عمل نیک عمل نیک عمل چھوٹا بھی گا ج لے گی جی برائی چھوٹی جیوی ہو سدا لا پا کے جنل جائے گا روایت ہی چاہتا ہے مولا نے ہر بندے دال دو فرشتے رکھے نے وہ دو فرشتے हर वक्ति जिंदगी हर हर कम हर हर गल हर हर हरकत में तहरीर कर रहे हैं जदों है बंदा मौला की बारगा चारौला सोना फरमावेगा एक किताब पढ़ अपनी किताब एक किताब पढ़ अपनी किताब کفا بنب اپنے حساب واسطے اپنے حساب واسطے ہی کافی کتاب تیار ہو رہی ہے ہر بندے دی تیار ہو رہی ہے اور میں پوچھنا ہوں جی کوئی حساب کتاب نہیں ہر کتاب کیوں تیار ہو رہی ہے اس دفتر دے تیار کرنے دا مطلب کی مال کیوں لکھے جا رہے ہیں خدا دیا نیکی چھوٹی تو چھوٹی ہوا ملے گی برائی چھوٹی تو چھوٹی بھی ہوگی وہ سدا ملے گی oh ha ha oh abhye hasan te ke o turonalli yo i liyo i o hasan te کس دل ہومر پتے او, او, او, او یارہ انہیں گزری گزری عمر بندتی ای گزری جانی پتا سار سوڑی سامی وہ تینوں سچ خدے پلٹ نہ سکسے پاشا ہو صاحب تہلسی صاحب لے رتی گھٹنا ماسا فرمایا اتے رتیا تاسیا حساب ہونے رتیاں ماسیا کا حساب ہونا در درے کا حساب ہونے ہوں میرے سونے نبی نے جڑا فرمائیا کہ جیسا کلام آخری کلمہ ہوگ Oh, جنتی جی داخل ہو مطلب یہ نہیں کہ جنتی چرور جاوے گا پر اپنی سزا بت کے جاوے گا پر کتنے یہ تو ان لوگوں کی ایمان نال موت نصیب ہو میرے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سرحدی وسال دے وسال کی تاریخ حضرت مجدد الفسانی سرکار رحمت اللہ تعالی آپ سرکار فرما نے مکتوبات شریف دے اندر فرمایا वक्त आवेगा वक्त आवेगा कुफरों तूफान चलण गुमराही दियारिया चलन, दिया चलन ला दीयत ला दीयत और गुमराही छा जाएगी जा फरमाई है उस वक्त उस वक्त ایمان بچانا بچا اوکھا ہو جاوے گا جان سخت طوفان ہتھیلی چراغ رکھ کے بال کے بال کے, کے بچانا مشکل ہو جائے فرمایا ان بچا پھر سوکھ ربانی نے اپنی نگاہ ولایت ویخ رہے سن جی تلی دراغ بلدا چراغ ہوئے نا تو بچا ہو جائے یار ہوگی طوفان ہوگئے چراغ ہوئے بدل جنا طوفان بدل بارش چراغ ہوئے اتھیلی دکھیا ہوا تو بندہ راہ پہ جا ہونو بچا سوکھا ہے اس منظر نو تھوڑا سوچ ہاں اپنے تلی داہ و کھان واسے چراغ سخت ایڈ سخت طوفان چراغ بچا آپ نے فرمایا ایک دور آنا اندر دو بچ ایمان بچاؤ اند بھی مشکل ہو جائے, جائے تو لگتا کیوں؟, کیوں? کیوں ہر شہر لگتی ہے پر ایمانے کدرے کدھر میں کسی کسے بندے رب سونا جنوب بچا لے ہوں توں آخ گا مہول بھی سارے بئیمان بنایا میرے سونے نبی نے فرمایا ان نورا دخل سدر ایمان ایمان جدو بندے کے سینے چخل ہوئے بندے کے سینے نو کھول چھڈا ہے سینا کھول جا روشنی ہو جی چان ہو ج بن جینے چان ہو جائے بتیا نہیں مڑ ਦੀ کی ਦੀ کی لوڑ نہیں ریتی کیونکہ سینے کا چان وہ چان اس چان ستویں زمین تو لے کے ستویں آسمان دے ترمیان جو, جو کچھ بھی ہے بے جس ویلے بندہ چاہے رب سونے کی اتا ویگ سکتا ہے ایک دنیا کا چان ایک سینے کا چان دنیا کا چان جا وہ ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے تیری دنیا واسطے کہ لائٹاں تو بغیر گی نہیں چل سکتی رات کا ہوئے صاحب اللہ سونا خیر فرمایا گا ٹھیک ہے اس ویل پتا لگنا گی بغیر لائٹیں ہولی تو گل چل نہیں سکتی جی چل بھی پو کسی نہ کسی تھے ٹھکے گی جی کسے نہ کسی تھے ٹھکے گی تو مت اپنا بنا گی اب میں مثال دینا نہ لائٹاں گی ہوٹا بھی نہ ہو اپنی لائٹ گی ہوٹ دے بغیر ڈرائیور بھی ہو لائٹ کے بغیر کنڈیکٹر نارا لاوے آؤ جی چھیتی لاؤ اور اپنے آ جاؤں گا بالکل اس گل کوئی شک نہیں بڑا چھیتی اپنا بڑا پر لاہور اور نہیں آ ہسپتال سبرستان تیسری نہیں تینوں راستہ نہیں لبا نو نہیں افڑ سکتا جی جنابے والی بتی نہ بلے تینوں نظر نہیں آ سکتا جی چانن نہ تیرا گزارا نہیں چل سکتا دنیا چانن تے سے ضروری ہے جا چان آخر تیرہ بخا کوئی, کوئی حسیت <سنید> جیو دنیا دا کا چان حقیقت وکھا ہے جی سینے دا چان دنیا دی ظاہری حقیقت سینے دا چانن دنیا سونے نبی نے فرمائے ان نور آئی داد سدرا نفا لگا یہ نور جی سینے چاخل جی ہو جائے وہ سینا کھل جینا چانیا جا چان جدو جی آ جے مڑ بندہ راہ نہیں پھٹکتا جان جی بندہ سیدا جا چان جدو آ جے بندہ سدھا جان دیا جا پہلی گل تو کے کر جاو اتھا ڈی قومان دیئے جی اتھا الحمدللہ مسلمان مومن مومن مومن بات دیگا لے اے تے عشق تُو ہیٹھا ہاتھیں نہیں رکھ دے یہ عاشق رسول ہے اچھا میں یہ کیا ہونے پتا لگویں ہاں اے گھوڑا تے گھوڑے تا میدان ڈنڈا لگا ہے یا کی شہر لگی چانن دے روشنی دے کہ اک نو حقیقت تک اپنا پیا پوچھنے جی دل دا چانن آ جائے پھر بھی پوچھنے کی پہ پلیے جی باہر مول یار پیر اپنے ہر کوئی اپنے آپ سچا کی کریے سینے ایمان ایمان آن ہوں روشنی ہوتی تین کسی کو پوچھنے کی نہیں سی گئے بھی اے مسلم اپنے دل سے پوچھ سے نہ پوچھ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ بل سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بل خالی حرم دل لے او او دل ہے جی چاننے ساب ساب تلک بنا ال بھی رف بہ سونے چانے کوئی نشانیاں بھی آئے کہ نہیں سونے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں وہ نشانیاں نے پوچھ پوچھتے نے سونے کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں نے میرے سونے نبی نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا پہلی نشانی ہے اسے پیار نہیں کرتے ہمیشہ آخرت ول تو دے ہیں مرن تو پہلے مرن کی تیاری کر د نشانیاں نبی سرکا پورا کریں اپنے ہومنیا چاہیے کیونکہ سونے نبی نے جو دسیاں نے ہوں دو نے ایک پاسے سڈا دعا ایک پاس سونے نبی زبان یا دا کوڑا یا سونے لبی ہے تیس کوری ہے تیسری گل ہی نہیں ہو سکتی ماں دلہ سونے نبی نے فرمایا گھر نال پیار نہیں کرے گا دنیا نال پیار نہیں کرے گا ولی نہ لا تاج کلو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف متوجہ رکھے گا لا قبل مرن تہلا مرن تہلا موت کی تیاری کرے گا توجہ ہے ہوں اپنے گھر باہ جسے کہ یہ نشانیا نبی نے فرمایا مرن گے ایمان تاطمہ ایمان تو نہیں ہونا بلا اپنی اپنی نشانیاں تیری ہدایت اور رہبری واسطے کوئی گل کرے انہوں گا نہ منایا نا کر دشمنی نہ رکھیا کر پورا نہ محسوس کیتا کر جیڑا بندہ تیری دنیا گوا تیری آخرت بناوے، او اصل تیرا یار اور جنہ تیری آخرت او لکھ بنا سر کپ دشمن رشید دی بارگاہ چائے شاہی بادشاہ بادشاہ بندہ ہیں تو انہوں دے بیٹھے تھا سارے تا گلے اندر باری بی سارے نگاہ حضرت دا بہلول دانا سرکار دی طرف گئی لگنا دا دکدار تو ہی جا. لے گئے تھوڑا عرصہ گزریا جنگل بیمار, بیمار بھی بڑا خطرناک ہوگا کہ پچا نہیں آخری لمحات حضرت پہلو دانا سرکار ٹر پے بہلولدانا سرکاروں بندہ ہے جڑا زمین دے جنت دے مکان بنا جان د بہلول تانا کس کو آتا ہے سوائے حضرت بہلول تانا کس کو آتا ہے زمین پر فلت کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے زمین پر فلت کا نقشہ بنانا کس کو آتا جنت ریٹ ارو رشید اندی اندی قیمت کی ہے ای دے دے مکان جنت روپیا مگر رون رشید آئی آیا کرنا فرمایا جنت محل فرمایا سونے روپیہ انہیں آخر حال ہے ایک میرے نام کر دے تے رات نہ جنت بڑا وا محال بنے بی کا نام لکھا یار پتا لگتا ہے بڑی اثرت جناب میں چلو سب میں گا میں لے آگا سوبا گیا نا دور کر رہا فرمایا چلنا مال بنا فرما کیمت کنی ہے فرمایا ساری خدائی سونے کل ایک روپیہ سی ایڈا چیتی ریٹ چل گیا سستا پیا لبدہ سی تیک کے پیا لگنا ہل حضرت بحلول دانے سرکار نوکی سے دسیابی آرون رشید بیمارے تے جنبی علی مرض الموت تے ریچ مبتلا آئے آپ سرکار اوہی چھڑی لکا کے نا تٹوڑ پہے اتھے آپ پہنچے آرون رشید دکھولوں آپ کو آرون رشید کلوا کے پوچھے آن دے امیر المومنین جدوں شکار نو جاندے راستہ صاف ہوئے ہر قسم اور ہر طرفوں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جناب جنگل تین چار دن رہنا ہوں دا پورے مہینے, مہینے کا آپ نے چڑی کڈ فرمایا ہوں yeah! دس ان حقدار میں بادشاہ رو پہ زور واقعی حقدار میں یعنی پاگل میں اکل مندی شاید سیدنا نہیں کہ بندہ غافل ہو کے بہ جاوے اقل مندی شاید سیدنا ہے کہ بندہ ہر وقت سونے نبی نے جو فرمایا دنیا نال پیار نہیں ہوگا آخرت والے پاس گی اور مرن تو پہلے موت دی یہ نہ سمجھیے وقت لمبا ہے وقت بڑا کلیر ہے بڑا ہی کلیر وقت کنا سارا اقبال فرماؤں آتے ہوئے ادا ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے ادا ہوئی جاتے ہوئے اتنے قلیل وقت میں زندگی گزر گئی اتنے قلیل وقت میں زندگی گزر اسے کا ترجمہ میرے آر فڑی اپنی دبان چ کرتے آر فڑی دی آر فی خڑی دی گل پل میاں سے فرمے وہی تفا برے نو لو فر لڑیے جیت بھانڈا برے شام محمد کی دنیا, دنیا دی سورج اور دنیا دی شام دی انتظار نہ کریں یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا کا سورج جب کھلوتا ہوندگی کا ڈوب جائے شام نہ پے پر تیری زندگی کی شام ہو جاوے شام پی بن شام محمد ادھر شام نہیں پی پر ادھر بہ گئی ہے شام پی بن شام محمد رہ ج